Bismillah ar rahim A presentation of Ahiyav, www Ahya www.ahya.org. Alhumdulillah. Alhumdulillah. N'ahmadu hu wa n'as wa n'aumru wa n'aakalu alayhu. min shururi asfutina wa min sayyaa a'malina. May ya bihi allahu falam zillahuhu wa mayyudhilhu falahadi ala. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أنه ضمد النبده ورسوله أما بعد فإن خير الهديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرع الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدا وكل بداة زلالة وكل زلالة في الناس أعوذ بالله السمير العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وقتب الله ان الله عليم عليم يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجاهروا له بالقول کاظاہر باب تم لے باب ان تم وان تم لانشور حضرات گرامی جگہ تنگ ہے اور احباب زیادہ ہے لیکن مومنوں کے دل کچھ ہونے چاہیے میں اس وجہ سے کہ کیا بڑی تکلیف اور زحمت میں تشریف فرما ہے موسم بھی گرم ہے ارتقار کے ساتھ اپنی گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا میرے بعد ہماری جماعت کے مایا گاج حسیب اور مرکزی جمیز عدیب پاکستان کے ناز میں حضرت مولانا محمد حسین صاحب شیخوری تشریف فرما ہے وہ آپ کے سامنے صاف فرمائیں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کا اس گئے موسم میں اس گئی رات میں اتنی بڑی تعداد میں تشریف لانا کتاب و سنت سے آپ کی محبت آپ کے تعلق اور آپ کی وابستگی کی علامت ہے اور مجھے یقین ہے کہ رب کائنات کتاب و سنت سے اس تعلق اور وابستگی کی بنیاد پر ہمیں قیامت کے دن حوضے فوکھر سے اپنے حبیب پاک حضرت محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفت مبارک سے حوض قوثر کا پانی نصیب فرمائے ہو حضرات میں سمجھتا ہوں کہ آج کے وقت کی مناسبت سے بہت سے موضوعات ہیں جن پر نسبو کی جا ہے کتاب و سندر کی روشنی میں آج ہمارے سامنے عالم اسلام کی زبہ حالی اور سنیائے اسلام کی وامانگی بے قصی اور بے قتی کے حالات کی ہیں ان کا حل بھی کتاب و سنت میں موجود ہے کہ آج جب کہ مسلمان ہر گئے دور سے زیادہ ہیں ہر گزرے ہوئے زمانے سے زیادہ تعداد میں زیادہ قبت میں زیادہ طاقت میں زیادہ مال و دولت کی فراوانی میں زیادہ ہے کیا ہوا ہے کہ اتنی کثرت کے باوجود مال و دولت کی اتنی فراوانی کے باوجود پھر بھی زبو کا شکار ہے مسترب ہے بے چین ہے پریشان ہے دشمنوں کے ہاتھوں بآماندہ ہے مجبور ہے بے قخت ہیں بے بخ ہیں زمانے کے ستائے ہوئے ہیں اپنوں کے جائے ہوئے ہیں بہدانوں کے سنوں پرے روندے ہوئے ہیں آج ہماری حالت یہ ہے کہ دنیا کا کوئی ایک مسلمان ملک بھی ایسا نہیں ہے جو صحیح معنوں میں آزادی کی اور عزت کی نیم کو سمادہ مانو نام کے طور پر تو چوالیس سے زیادہ اسلامی ملک آزاد موجود ہیں لیکن ان چوالیس ممالک میں سے ایک ملک بھی سرق اٹھا کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ واقعی عزت کی خود مختاری کی اور عدم احتیاج کی زندگی گزار رہا ہے کوئی امریکہ کا محتاج ہے کوئی روس کا محتاج ہے کوئی برطانیہ کا محتاج ہے کوئی فرانس کا محتاج ہے کوئی چائنا کا محتاج ہے اور اسی طرح ایک بھی ملک ساری کائنات کے اسلامی ملکوں میں سے ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے جو کسی نہ کسی دشمن کے ہاتھوں ستایا ہوا تھا ایک بھی ملک پاکستان ہے ہندوستان کے ہاتھوں زخمی ہے کشمیر کے مسلمانوں کی آہیں اور چراہیں اب تنہا کشمیر کے مسلمانوں کی نہیں رہی ہندوستان کے مظلوم مسلمانوں کی آہیں بھی ان کی آہوں کے ساتھ شامل ہو گئی ہے سعودی عرب ہے کم لوگ جانتے ہیں کہ اسرائیل نے صرف شام اور اردن کے علاقوں پہ قبضہ نہیں جمع رکھا بلکہ سعودی عرب کے دو جزیروں پہ بھی ثابت ہے عرب ملک ایک ایک اسرائیل کے ہاتھوں بانا نہ پریشان زلین خار ہو چکا ہے انڈونیشیا ملائیشیا چینی آباد کار کمسٹوں کے ہاتھوں پریشان اور مسترف افغانستان اپنی آزادی کھو چکا ہے دنیا کے تمام علاقوں میں مسلمانوں کی یہی اہمیت ہے یہ سدا دیکھو جو کیسا موضوع ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اس پر ذرا رک کے گفتگو کی جائے اور سوچا جائے کہ ہماری بدحالی ہماری حالی ہماری مامادگی ہماری زبہ حالی کا سبق کیا کبھی ہم نے نہیں سوچا سوچنا آدمی چاہے تو لمبے بھر کے لیے سوچ لے نہ چاہے برس ہاں برس سوچتا رہے حقیقت کا اجلاس نہیں کر سکتا سوچنے والے کے لیے قرآن کی ایک آیت کافی ہے من رکھری ذکری ہوں لَهُ کتن سنتا ووملیا مت آبا کال لنی آبا و کل تن کو بسیرا اور کدار کا تک کا یا سنا سنسی نہا و کدار میرا قرآن تم چھوڑ دو گے میری رحمتیں تمہیں چھوڑ دے جب آپ تو بتا دیں کوئی سوچنے والا تھا اب اللہ قدم القرآن گے قرآن کو اب ملا اور جنتوں میں تقریروں کی لذتوں سے کام و دہن کو لطف بخشنے والوں سن لو آج ہماری بدکسمتی ہماری بد نصیبی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے قرآن والے نے ہم کو چھوڑ دیا ہے کوئی ہے جو سمجھے حل نہیں مستفی کوئی ہے جو قرآن کے اور پر نظر ڈالے آج مجھے مصطفی احمد مصطفی مستفیٰ سرو رسول سقلین صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد گرانی یاد آتا ہے آپ نے کہا لوگوں فل لو یو سنتالی کمل امم کما تدال نقل کو نلتا تھا لوگوں ایک دن آئے گا قومیں تم پہ اس طرح ٹوٹ پڑے گی جس طرح بھوکے کھانے میں ٹوٹ پڑے سننے والا کوئی بدر کا مجاہد ان کا غازی تھا اس لیے تھا میں دن جو رسول اللہ اللہ کے رسول قومیں ہم پہ اس طرح چوٹ پڑے گی جس طرح بھوکے کھانے پہ جبٹ پڑتے ہیں کیا اس نے ہم تین سو تیرا بھی نہیں ہوں گے اتنے تھوڑے ہوں گے کیا گاؤں ہم پہ جھبٹ دکھ آپ نے فرمایا لا پلنگ تم سہیل بلا کن تم گھسا کا گسا اس پھیل نہیں تین سو تیرہ کی بات کیا ہے میں لا لاتابا اور بے شمار ہو گے کہ تمہیں گنا نہ جا سکے گا آقا پھر کیا ہوگا سبب کیا ہوگا سبب بیان کیا دوسری حدیث میں فرمایا جاتی سے زبان لا جب من منل قرآن اللہ رسلو بلا جب کا منل اسلام اللہ رسمو یہ ہوگا اسلام نام باقی رہ جائے گا مسلمان کوئی باقی نہیں رہے گا قرآن کے حرو باقی رہ جائیں گے قرآن پر عمل کرنے والا کوئی باقی آج ہوا پھر کیا ہوگا بلا کم گھسا کب گسا اس پھر تم پانی کے اوپر زمردار ہونے والے بلبلوں کی مانند ہو گئے سیلاب کے پانیوں پر پورا اتر کی طرح کہ جو کوئی بند نہیں توڑ سکتے کسی کو بند کا رخ نہیں دیکھ سکتے والوں نے کہا کپا سالار ویرے قابلہ سالار جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج ہزار اور ڈیڑھ سال کیسے مقابلہ کریں گے امیر ان کو امین کو خط لکھو مدد کے لیے کوئی لشکر روانہ کرے جیس اللہ نے جواب دیا آٹھ ہزار کے لشکر کو کم نہیں کہا جاتا کام نہیں آپ خط لکھیں اور امروہ سورہ مومن موم تھے جن کے معاملات مشوروں سے طے ہوتے تھے اور مشوروں کے لیے گلوکار اکٹھے نہیں کیے جاتے تھے محمد کے وفادار اکٹھے کیے جاتے تھے کراچی کے گلوکار کو مشورے میں شامل کیا گیا ہے کیا ہے اس کی آواز بڑی سنی ہے آواز سنی لی ہے تم نے پیسے سے چولہا بنائی ہے کہ فلم کمپنی بنائی ہے ہم نے یہ بات نہیں سنی پیشانی کا سکنے مت ڈالو سن لو ہمیں اعلی عزیزوں نے جنم دیا ہے ارے اعلی عزیز وہ ہے جس کی زبان سے حق نکلتا ہے وہ پیشانی اور کسیوں کی طرف نہیں دیکھتا رب محمد کی طرف دیکھتا ہم ان گلوکاروں کو لے کے آنا قیامت کے دل یہ تمہاری بخش کا سامان لے کے آئے اور یہ بھی وہ ہے تو جنت کی کس طرح مانتے پھر دے لے لو وہ تھے نبی کے پکے ماننے والے سچے ماننے والے معاملات شورا شروعات مشورے ایماندار پرہیز تھا سب زندہ دار قرآن پڑھنے والے محمد کے نسل قلم پا چلنے والے بولو کہا مشورہ یہ ہے کہ امیر المومنین کی خدمت لکھ کر دکھو لکھا امیر المومنین میں تو کم نہیں سمجھتا ساتھی کم کہتے ہیں درخواست ہے کہ مدد کے لیے لشکر روانہ چاہیے اساق کی نماز کا وقت امیر پہنچا بات کو درخت بچوں سے سننا امیر المومنین نماز سے پارے ہوئے اور امیر المومنین خود نماز پڑھا رہے امیر المومنین اب ہمیں پڑھ کے انواف نہیں کرتے پڑھانے والا اگر کوئی آ تو پتہ نہیں ہمارا اثر کیا ہوگا خود نماز پڑھا رہے ہیں خلام تھری کاف نے اس کے خالد کا خط پڑھا چہرے پہ چکن کا نمودار نہ ہوئی اب تھا وہ محمد تبور ہے پریشان سست ہے کہ قاصل تم ایسے وقت آئے ہو جب پورے مہینے میں ایک جوان بھی لڑنے سے قابل باقی نہیں رہا سب گھروں پہ جا کے کوئی کس طرح سے لڑ رہا ہے کوئی کیسر کے سامنے سپا رہا ہے کوئی یمن کے بچے کھٹے باغیوں کا کلا کما کر رہا ہے کوئی سروڑا گرامی کے جھنڈے جزیرہ عرب سے اٹھا کر ایشیا اور افریقہ کے آخری کناروں تک لے جا رہا ہے تم ایسے وقت میں آئے ہو جب آج مدینہ نبی میں کوئی مجاہد کوئی زون کوئی طاقت پر کوئی فوجی کوئی صلاحیت رکھنے والا کمانڈر موجود نہیں لیکن با عمر ابتحتاخ ربی اللہ ہو دالان ہو تیری عظمت کا کیا کہنے تیری جلالت کا کیا کہنے تیری دانت کا کیا کہنے, کہنے؟ سربرے کائنات سے تیرے تعلق سے کیا کہنے ویسے ہی تو بدراچیہ نے نہیں کہا تھا اگر چکم کائلاد ایک اور اگر عمر کو دیکھ لیتی تو بروبے زمین میں زیر محمد کے سوا کوئی دین نہ ہوتا سندو ارے ہمارا کافی آرام کرو صبح ہم تیری مدد کے لیے خالد کی معاملت کے لیے لشکر والا کریں خال رکھوں مدینے میں تو کوئی ہے نہیں نہ کرے صبح ہوئی نماز پڑھائی اور مایا اولاس جو تم میں صلاح موجود ہے سلح کھڑے ہوئے امیر المومنین موجود ہو فرمایا سلحا جاؤ کمر سے تلار مان کیا ہو صبیر موجود ہے ہماری یہ رسول صبح اٹھا کہا امیر المومنین حاضر ہو اور مایا جاؤ اپنے گھر والوں کو الوداع کے کی کیا ہو دونوں کو کے آئے کہا جاؤ لشکر کے لیے خالد کی لشکر کے مدد کے لیے میں تم کروانا کر رہا خالد نے مجھ سے مدد مانگی تو لشکر بھیجو میں صرف تم دونوں کو بھیج رہا ہوں سب لکھا ہمیں مانگنی ہمارے خطاب کی طرف سے خالد کے نام خالد میں تیری مدد کے لیے سلحا زبیر کی صورت میں اس لشکر کو روانہ کر رہا ہوں کہ دنیا کا سارا قبر ان کو شکست نہیں دے سکتا ہے اس لیے کہ تلہا وہ طلحہ ہے کہ اگر دو میں جب دشمن میں سیروں کی بھارتی تھی اور کوئی ڈھال باقی نہ بچی تو طلحہ نے اپنے سینے کو تان لیا تیرے بچاؤ کے لیے ڈھال نہیں بچی تلہ کا سینہ تو بچا ہے اور سینہ جب تیروں سے بھر گیا تو پناہ آقا فکر نہ کیجیے ابھی تلہا کی پشت باقی ہے اور وہ بہت زبیر کہ جب آبار رسول نے گڑبڑے کائنات کے قتل کا ارادہ کیا تو امام کائنات نے کہا تھا کام ہے جو محمد کا دروازے پہ پہلا دے جنت میں ان کے دروازے پہ بڑی لہر دے میر کے کھڑا پہ ہوا آتا میں حاضر ہوں جب تک میرے جسم میں جان لو کی ہے دنیا کی کوئی طاقت آپ کے بھاوے حالی تک نہیں گی وہ سلا بہت دونوں کے اور آ کے عالم اٹھاؤ تاریخ کے صفحات پل دو سرپ دو دشمن ستر ہزار لاکھ یا چھوڑ کے بات کیا تھا وہ کون تھے کون تھے کبھی سوچا ہے وہ تھے پران ماننے والے محمد کا فرمان ماننے والے صل اللہ ہو ہم کون تھے ہم میں پائے مال کھاڑ پریشان ادرت من تیرا مقام کیوں ہے ستاروں سے بھی بلند اور اس نے اقبال نے فقاب کی زبان سے کہلوایا تھا تو رزق اپنا ڈھونڈتی ہے ہاکے راہ میں اور میں میں نکلے ہر کو نہیں لاتا نگاہ میں اور قبروں کی مٹیاں چاٹنے والوں میری عادت نہیں ہے اصل اخبار کہنے کی لیکن کیوں گرد سے مدان سے گھبرا لگائے دل انسان ہوں پیالہ اور ساگر نہیں ہوں میں تم نے اپنے آپ کو رسول سے آگے بڑھایا تم نے مرے ہوئے کو خدا سے آگے بڑھایا اس طرح خدا سے آگے بڑھایا تم مسلمان ہو تم کبھی اپنے پیے پہ بھی نگاہ ڈالو گے ہم سڑکوں کے سر سمند دیتے ہیں تم نے کیا, کیا؟ ایک ارب مسلمان بھیا تو ہوں پیاس ہزار کا ہوں ایک ارم مسلمان چالیس لاکھ جو ہوتی ان سے نبی کا مسلح چھین لے ان سے نبی کی امامت کا چھین لے ان سے نبی کی میں نبی کا پہلا قبلہ سن لے اور مسلمان کا مطلب تم مسلمان ہو ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں وہ مسلمان جنہیں دیش کے شرمان یہود ہر شہر میں نیا خدا کراچی کا خدا الگ ہے ملتان کا خدا الگ ہے سات پٹن کا خدا الگ ہے لاہور کا خدا اللہ اور کا خدا سب کو بڑا خدا ہے کا بن پالا ہاضا میں آلے ہٹنا یار نہیں پالا بن پالا ہو ان خداؤں کے بڑے خدا نے کیا داتا تھا نے کیا نے محمد کی شان کو بھٹایا اللہ علیہ نہیں بتایا ربر محمد تم کا کس طرح مہمان تم نے رسول کا نام لیا لیکن رسول کو معاذ اللہ مولوی سے چھوٹا سمجھا زبان سے کیسے وہ رسول سب سے بڑا اپنے عمل سے اس کو مولوی سے بھی چھوٹا سمجھا کیسے سنتے ہو اس نام سے امام مقبول رحمان ادیس میں ہم کہتے حدیث میں آیا کس کی حدیث میں نبی کی حدیث کہتے ہیں اچھا اپنے مولوی سے جا کے پوچھیں گے اور مولوی سے کیا پوچھتے مولوی جی نبی بھی نے حدیث ساڑے مدد سے مطابق ہے کہ انہیں الٹے ہمارا یہ مانگ یہ جھوٹ بولتے ہو تم نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تم نے اپنے خود ساختہ ملانوں کا کرنا پڑا سمجھا کے یہ نہیں کہتے مولوی صاحب نبی کا فرمان سنا ہمارا مذہب نبی کے فرمان کے مطابق ہے کہ نہیں یہ نہیں پوچھتے کیا پوچھتے یہ حدیث ہمارے مذہب کے مطابق ہے کہ نہیں حدیث ہمارے مذہب کے مطابق ہو ہمارا مذہب حدیث کے مطابق ہم نے کرنا تم نے نبی کو اپنا امتی اپنا مقتدی بنایا اور میرے رب نے نبی کو ساری کائنات کا امام بنا بنایا میرا نبی وہ تھا جس نے کہا نوزانہ موسا ہیم لو لما ہوں عزت تباہی موسا بھی زندہ ہو جائے وہ امام نہیں محمد کا مقتدی بن کر رہے گا تم نے کہا کہ آمنا کا ہمارے امام کا مقتدی بن کر رہے صلی خل اللہ ہو ہم نے کیا ہیں قرآن کہتا لا مدد بین جگہ ادلا جد ہے رسول ان بلو اندیم ہو گلا رسول سے اویلیبل ہو اور ہم کو وفاق کہنے والوں آ ذرا انصاف کی بات سن لو گاس کون ہے قرآن بتلا کا ہے وفداس کون ہے نبی بلا جرو نہ ہوں بالکل وہ ہے جو نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی کرتا ہے کون ہے گستاف جو نبی کی آواز سے اپنی آواز کیا مطلب ہے کیا یہ آج نبی کی زندگی کے لیے نیبت ختم ہوگی بات کل سے نبی کی زندگی کے لیے تھا کہ نبی کی موجودگی میں کوئی اونچی والے نہیں اس کا مفہوم آج بھی زندہ، یہ جی آیت آج بھی پائندہ کہ لا تر پاؤں گا مانندہ ہے کہ جو نبی کی بات کو اونچا رکھتا ہے ساری کائنات کی بات کو نبی کے مقابلے میں نیچے رکھتا دونوں میں جو نبی کی بات کے مقابلے میں اپنی بات کو اونچا کرتا ہے وہ نبی کا ماننے والا ہو سکتا نہ بات سکتا کہتے کیا والد مجھے موا... نوائی سے رکھی معاف کہ آج کچھ سرد میرے دل میں سرا ہوتا ہے تم نے کیا کیا ہے نبی کے ساتھ نبی ایک ساتھ کہتا ہے تمہارا دو ٹکے کا مولوی جس کی روٹی تمہارے ہاتھ میں یا تمہارے مردوں کے ہاتھ میں مولوی بھی ہم کو وہ ملے جو نہ زندگی میں چھوڑتے ہیں نہ مرنے کے بعد چھوڑتے ان کو ایک ہی کام ہے کہ ہم کو لوٹتے رہے زندہ رہتے سب لوٹتے ہیں مر جاتے ہیں یا پھر نیچا کرو پھر مولوی کا پیٹ نہیں بھرتا کہتا ہے خاتما بھی کرو پھر پیٹ نہیں بھرتا کہتا ہے دسما بھی کرو ابھی دسموں سے بارہ نہیں ہوتا کہتا ہے نہیں آ گئی اس کا بھی مان لو اور پہلے ایک چھوٹی ایک ہی آئی اب کرنے اب چھوٹی آئی ہے اور بڑی بھی آئی دو قدم ہوتی ہے چالیس میں لاؤ اور چالیس میں سے ابھی فارم نہیں ہوتا کہ خاندان میں دوسرا مر جاتا ہے کیوں نہیں مرنے کے بعد بھی ہماری سامنے چھوڑ ایسے ہم کو سنتے ہیں اور پھر لو آپ رکھتے ہیں خدا کی قسم ہے رب کے آزاد کا درب ایک سبب ہے اور سبب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی تحید کو چھوڑا محمد کی عظمت کو چھوڑ دیا صلی اللہ علیہ ہوئے کس طرح خدا ہم تارا تھا خدا کے قرآن کو ہم نے چھوڑا خدا کی رحمت نے ہم کو چھوڑ دیا آج کیا ہے نبری کی توہی خدا کی الوحیت کی تنخیق حالت کیا ہمارا عقیدہ ہمارا نظریہ ہمارا مذہب کیا ہے کہ نبی کی آواز سے بات ہوتی ہے جان جائے نبی کی بات پہ بات مذہب تو یہ مذہب یہ تھا کہ کائنات کی ہر بات محمد کے حکم کے مطابق ہے <تصفح> ہم نے کہا نہیں نبی کی ہر بات ہمارے مولوی کے قول کے مطابق ہے ہمارے محدث کے قول کے مطابق ہے ہمارے اور لو بات آئی ہے تو کہہ لیتا ہوں جو دنیا بھر کے مطلب کو کھاؤ ان سب کی دعوتوں کو کھنڈالو کائنات میں صرف ایک جو ہے دیوانوں کا فرزانوں کا جو یہ نہیں کہتا کہ امام ابو الرحمان کی بات مانو امام ابو ستار کی بات مانو سیب زی کی بات مانو مولا میر کی بات مانو بیخل اسلام امریکری کی بات مانو حافظ روپڑی کی بات مانو صرف ایک تب ہے جو کہتا ہے سب کی نہ مانو ماننی ہے تو مزید والے کی مانو اور کسی کی نہ مانو کوئی بکی ہم نے اس کی بکی کے مقابل نہیں بنایا کوئی شہر ہم نے اس کے شہر کے مقابل نہیں بتایا کوئی کتاب خرچ تو اس میں شادی کی شکایت خرچ ہم نے اور تم میں سے شادی والا کہتے ہو تم اپنے آپ کو آتے हमको कहते हो प्रस्ताव जरा बंदा बरबर अपने इष्ट और हमारी मोहब्बत को देखो पतें तुमारा इष्ट है शेर शादी की ही मायत कहते हैं कैर हुबरू और चली जा रही थी एक सूबी था ہمیںس کے بچتا ہے ہمارا جرم یہ ہے کہ تیرا چہرہ دیکھا پھر کسی کا چہرہ دیکھنے کی ہبک باقی کس دی. کا دیکھیں ان کا دیکھیں کہ رات کو دیکھ لیں تو صبح کو روٹی نہیں ملتی ان کا دیکھیں کس کا دیکھیں اس کو چھوڑ دیں جس کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ آس کا نام ان کا نم ترقی ہے نہیں ہماؤ خلس کا مبرم بالکل لہر نہیں کان میں کالک کا کما اٹھاؤ کیا ایمان ہے کیا اسلام ہے آج مسلمانوں تم پہ کیوں اخبار آ تم پہ کیوں تب تم پہ مصیبت کے بادل کیوں کھائے اس لیے کہ تم نے رب محمد کو چھوڑا تم نے رب کے محبوب محمد کو چھوڑا محمد کے خدا کی بات مانو سیب زی کی بات مانو مولا میر کی بات مانو بحبل اسلام امرتری کی بات مانو ہاف روپڑی کی بات مانو ایک دستک ہے جو کہتا ہے سب کی نہ مانو ماننی ہے تو مدینے والے کی مانو اور کسی کی نہ مانو کوئی بستی ہم نے اس کی پسٹی کے مقابل نہیں بنا کوئی شہر ہم نے اس کے شہر کے مقابلے نہیں بتایا کوئی کتاب